بسم اللہ الرحمن الرحیم چوراسیواں مکتوب نفس کی سیاست اور مجاہدے کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں نفس کی مخالفت کی توفیق عطا فرمائے سنو نفس کی محنت و مشقت اور اس کی سرزنش ہر مذہب اور ہر دین میں پسندیدہ سمجھی گئی ہے اور دنیا کی تمام اقوام وہ حقوں یا باطل اور جملہ محققوں نے مجاہدوں کو ثابت کیا ہے اور مشاہدے کا ایک سبب گردانہ ہے کہ المشاہدات و مواریف المجاہدی مشاہدات مجاہدات کی میراث ہیں اور اس کی اصل خدا کا وہ کلام ہے ولدین جہدو فین لنح دن جنہوں نے ہماری تمنا میں مجاہدہ کیا ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں جو مجاہدہ کرتا ہے اسے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے اور یہ پیغمبروں کا آنا شریعتوں کا جاری ہونا آسمانی کتابوں کا نزول اور جملہ احکام کا مقل کا تکلف سب مجاہدہ ہی ہے طبیعتوں کے بدل جانے اور عجیب و غریب صفتوں کے پیدا ہونے سے مجاہدے کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور آئے دن کا مشاہدہ اس کی دلیل ہے اور اس کا انکار مشاہدہ کا انکار ہے اور اسے سے برتری ظاہر ہے تم نہیں دیکھتے کہ ریاضت سے گھوڑوں کو ایسا سدھاتے ہیں کہ حیوانی صفات چھوڑ کر آدمیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی صفتیں بدل جاتی ہیں یہاں تک کہ زمین سے کوڑا اٹھا کر سوار کو دیتا ہے اور گیند گھماتا ہے اسی طرح نا سمجھ اجمی بچوں کو محنت و ریاضت سے عربی زبان سکھا دیتے ہیں اور ان کا طبی کلام بدل دیتے ہیں بعض وحشی جانوروں اور پرندوں کو ایسا رام کر لیتے ہیں کہ جب چھوڑتے ہیں چلا جاتا ہے اور بلاتے ہیں چلا آتا ہے اور ایسا گھل مل جاتا ہے کہ اس قید و بند کو آزادی سے کہیں زیادہ عزیز سمجھتا ہے ایک ناپاک کتے کو مجاہدہ و تعلیم سے اس مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں کہ اس کا مارا ہوا شکار مومن کے مارے ہوئے شکار کی طرح حلال اور پاک ہوتا ہے الغرض ہر شریعت کا دارومدار مجاہدے پر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہونے کے باوجود عاقبت سے معمون اور لباس سے عصمت سے آراستہ ہونے کے بعد بھی کس قدر مجاہدہ کیا ہے طویل بھوک مسلسل روزے راتوں کی بیداری اس درجے اختیار کی کہ فرمان خداوندی آیا اے محمد ہم نے تمہارے پاس قرآن اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام مسجد کی عمارت بنانے کے لیے اینٹیں اٹھا رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے حضور اقدس کو تکلیف ہو رہی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اینٹیں ہمیں دیجیے آپ کے بدلے ہم اٹھائیں گے آپ نے فرمایا یا اب حریرہ خود لا عیشہ اللہ عائشہ آخر اے اب حریرا تم دوسری اینٹیں اٹھاؤ یہاں کوئی آرام نہیں ہے آرام تو آخرت میں ہے ان تمام باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت بال بالاتفاق پسندیدہ ہے لیکن مجاہدہ کا دیکھنا یعنی اس کا اعتبار کرنا ایک آفت ہے کیونکہ مجاہدہ بندے کا فعل ہے اور مشاہدہ عنایت خداوندی ہے جب تک عنایت و نوازش حق نہ ہو بندے کے کسی کام کا کی کوئی قیمت نہیں جہاں تک ممکن ہو اپنے فیل کی طرف منسوب نہ کرو اور کسی صفت میں نفس کے تابے نہ ہو جاؤ یہی تمہارا وجود اور ہستی تمہارا حجاب ہے اگر ایک فیل سے محجوب ہوگے تو دوسرے کام کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے اور جب تم بکلم ہی اپنے ہی حجاب میں مبتلا رہو گے تو تمہاری انا بھی کلیتاً فن نہ ہوگی اور تم بقا و مشاہدہ حاصل کرنے کے لائق نہ ہو سکو گے یہاں ایک نقطہ یاد رکھو اور وہ یہ ہے کہ نفس کا مجاہدہ نفس کی صفات زمینہ کو فنا کرنے کے لئے ہوتا ہے نفس کو فنا کرنے کے لئے نہیں ہوتا کیونکہ اس کی انانیت کی اصل فنا نہیں ہو سکتی لیکن جب صاحب مجاہدہ نفس پر قابض و مالک ہو جاتا ہے اور اسے اپنا محکوم بنا لیتا ہے تو اس کی بقا سے کوئی خوف نہیں ہوتا اب سنو بھائی خالی پیٹ رہنے کو اس راستے میں بڑی شرافت حاصل ہے اور ہر گروہ کے نزدیک قابل تعریف ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ بھوکے کی طبیعت تیز تر اس کی سمجھ صاف تر اور صحت بہتر ہو جاتی ہے حضرت ابو العباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری بندگی اور معاشیت دو حالتوں سے متعلق ہے جب میں سیر ہو کر کھا لیتا ہوں تو تمام گناہوں کو اپنے اندر پاتا ہوں جب نہیں کھاتا تو تمام عبادات کی اصل اپنی ذات میں محسوس کرتا ہوں بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کے لیے پیٹ کی اصلاح مشکل ترین کام ہے کیونکہ اس کا نقصان بہت اور اثر قوی ہوتا ہے اس لیے کہ یہی سارے گناہوں کا سرچشمہ اور مخزن ہے پس تمہارے لیے پیٹ کی اصلاح لازم ہے انسان میں گناہگاری اور پاک دامنی اور بدن میں قوت و ضعف پیٹ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اول پیٹ کو حرام اور شبے کی چیزوں سے اس کے بعد ضرورت سے زیادہ حلال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ کام سر انجام دو تو یاد رکھو کہ حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانے والا مردود بارگاہ ہوتا ہے اور عبادت کی توفیق سے نصیب نہیں ہوتی حضرت یاحیہ معاد راضی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے اس کی کنجی دعا ہے اور اس کنجی کے دندانے حلال روزی ہے جب کنجی میں دندانے نہ ہوں گے تو قفل نہ کھل سکے گا جب خزانے کا دروازہ نہ کھلے گا تو وہ عبادت جو اس خزانے میں ہے کیوں کر ہاتھ آئے گی دوسرے یہ کہ حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانے والا نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر تفاقن نیکی کرتا بھی ہے تو قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور یہ کار خیر اس کے لیے زحمت بن جاتا ہے لیکن حلال چیزوں میں زیادتی کرنا بھی عابدوں کے لیے آفت اور مجاہدوں کے لیے بلا ہے کیونکہ زیادہ کھانا دل کو سخت کرتا اور اس کے نور کو بجھا دیتا اور علم و عقل کو کم کرتا ہے کیونکہ پرخوری سے طبیعت مجمحل ہو جاتی ہے خواجہ سلیمان دارانی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ دینی یا دنیاوی ضرورتوں میں مشغول ہو تو جب تک اس سے فارغ نہ ہو جاؤ کچھ نہ کھاؤ کیونکہ غذا عقل کو بات کرتی ہے اور زیادہ کھانا تمام اعضاء کے لیے فتنہ و فساد کا باعث ہے ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ پیٹ ایسا عضو ہے کہ اگر وہ خالی ہے تو تمام اعضا گناہوں سے سیر ہوں گے اور اگر وہ سیر ہوگا تو تمام اعضا گناہوں کے بھوکے ہوں گے اس کا یہ مطلب ہوا کہ آدمی کے قول و فعل اس کے کھانے پینے پر منحصر ہوتے ہیں اگر حرام اور مشتبہ چیزیں پیٹ میں جائیں گی تو اقوال و افعال بھی حرام اور مکروح سرزد ہوں گے اگر حلال غذائیں ضرورت سے زیادہ استعمال ہوں گی تو افعال و اقوال بھی فضول برآمد ہوں گے گویا کھانا پینا فیل کے لیے تخم کی حیثیت رکھتا ہے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں یحییٰ پیغامبر علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ تو بڑے تو بڑے اس کے ہاتھ میں ہیں آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کہ توبڑے اس کے ہاتھ میں ہیں آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ بھوک اور خواہشیں ہیں کہ میں اسی کے ذریعے آدمیوں کا شکار کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا مجھے بھی اس سے شکار کر سکتے ہو اس نے کہا نہیں مگر ایک رات جب تم شکم سیر ہو کر کھانا کھایا تھا اور گرانی کے سبب میں نے تم کو نماز کرنے سے ادا کرنے سے روک دیا تھا حضرت یاہیہ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد میں اب کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ اس کے بعد میں اب کسی کو یہ نصیحت نہ کروں گا اے بھائی یہ حال شخص کا ہے جس نے تمام عمر میں صرف ایک رات شکم سیر ہو کر کھانا کھایا تھا پر ہمارا کیا حال ہوگا کہ زندگی بھر بھی کسی رات بھوکے نہ رہے اس پر فضول حوس کے عبادت بجا لائیں لوگوں نے کہا ہے کہ سکرات موت کی سختی زندگی کی لذتوں کے برابر ہوتی ہے جس کو اپنی زندگی میں زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے موت کی سختی بھی اسی اندازے سے اس پر زیادہ ہوتی ہے حاصل کلام بھوک کے فائدے بے حد و بے حساب ہیں اور شکم پوری کی آفتیں بے تعداد و بے شمار پیٹ کا کام ایک مشکل کام ہے اور لقمے کی باتیں سخت اور خوفناک ہیں جیسا کہ ابھی تم نے سنا اب اگر تم سوال کرو کہ صلاح لینا اور فتوحات کا قبول کرنا یا تو اس کے رد و قبول میں بحث و انکار کرنا واجب ہے یا نہیں تو کہا گیا ہے کہ اگر آدمی کا ظاہر صلاح و تقوی سے آراستہ ہو یعنی اگر دینے والا نیکوکار نظر آتا ہے تو صلاح و صدقات قبول کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اور بحث و تجسس ضروری نہیں اور یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے یعنی لوگ آج کل قصب حلال میں احتیاط سے کام نہیں لیتے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ نیک گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اسے جانوں کے اصل دو چیزیں ہیں ایک حکم شریعت ظاہر اور دوسرے حق تقوا تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایسا آدمی جس کا ظاہر نیک ہے تمہیں کوئی چیز دے تو لے لو اور یہ نہ پوچھو کہ تم نے کیسے اور کہاں سے حاصل کی لیکن اگر تم کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ چیز غصب یا حرام محض ہے تو قبول نہ کرو اور حکم تقوی یہ ہے کہ جب تک پوچھ نہ لو اور یقین نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مت لو اور اسے واپس کر دو اگر کوئی کہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی مخالف شریعت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت کی بنیاد نرمی و آسانی پر اور تقوی کی بنیاد سختی اور دشواری پر رکھی گئی ہے کہا گیا ہے کہ متقیوں کا کام خود اپنی سختیوں اور بندشوں کی بنا پر ہوتا ہے جو وہ اپنے اوپر خود عائد کر لیتے ہیں اس کے باوجود تقوی شریعت کا مخالف نہیں ہے اور دونوں اپنی اصل میں ایک ہی ہیں لیکن جانو کے شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں ایک جائز اور دوسرے افضل جائز کو حکم شریعت اور افضل کو حکم تقوا کہتے ہیں اس لیے دونوں اپنی حقیقت میں ایک ہی ہیں اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں اے بھائی یہ راہ مجردوں کی راہ اور یہ کام بلند ہمتوں کا کام ہے یہاں پاک بازی اور جانصاری کی ضرورت ہے نقل ہے کہ شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا یہاں ایک شخص مقام استاد نامی رہتا ہے آپ اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص چٹائی لپیٹے زمین پر بیٹھا ہے آپ نے پوچھا مقام استاد تم ہی ہو جواب دیا ہاں لوگ ایسا ہی کہتے ہیں شیخ نے کہا استادی میں نامور کیسے ہوئے اس نے کہا راستاری اور پاک بازی کی وجہ سے اس مقام پر کسی نے کہا ہے ربائی گرچہ بے عمل ذہ فرازان معیم و ز علم خلق بے نیازان معیم افغندۂ کا بتن بازان معیم خاک کف پائے پاک بازان معئم اگرچہ اپنے عمل کی وجہ سے ہم سر بلند ہو گئے اور علم کی وجہ سے خلق سے بے نیاز ہیں لیکن اس میدان کے کھلاڑیوں کے سامنے سر افغندہ ہیں اور پاک بازوں کے طلبوں کی خاک ہیں اے بھائی منکن اداف و فرب بہی الطف جو شخص جتنا کمزور اور ضعیف ہوتا ہے خدا اتنا ہی اس پر زیادہ مہربان ہوتا ہے وہ تمام ربوں کا رب ضعیفوں اور کمزوروں کا کام اس طرح بنا دیتا ہے کہ مقربان درگاہ حیران رہ جاتے ہیں ہزاروں مقرب اور مقدس ہستیاں رکو اور سجود کے سمندر میں غوطے لگاتی ہیں اور کوئی ان کی بات تک نہیں پوچھتا اور یہاں ایک فقیر د... وہ بے نوا جب سو کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے بہت دیر تک سوتے رہے اور عمر عزیز ضائع کر دی تو وہ رب الرباب قرآن مجید میں آسمان والوں اور زمین والوں پر ان الفاظ میں ان کی تعریف کرتا ہے عن ان کی پسلیاں اور پہلو ہر وقت زمین سے لگے ہوئے ہیں اور ایک حکیر کتا اس کے دوستوں کے پیچھے چند قدم چلا تو اس کے پاؤں کی خاک مقربان بارگاہ کی آنکھوں کے لئے سرما بنا دی گئی اور قرآن مجید میں قیامت تک اس کو یہ خطاب مرحمت ہوا وَقَلْبُهُمْ بَيْسَتٌ ذَرَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتہ ہاتھ پاؤں پھیلائے ان کی چوکھٹ پر پڑا ہے وسلام